آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح اسی سال یعنی پانچ ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنتے جہش سے نکاح فرمایا نزول حجاب اور حضرت زینب ہی کے ولیمے میں آیت حجاب نازل ہوئی یعنی یہ آیت کریمہ وَإِذَا مَتَاعًا مِن وراءِ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے اس آیت کو آیت حجاب کہتے ہیں کہ عورت ایسے شخص کے سامنے نہ آئے کہ جس سے اس کا نکاح جائز ہو اور سورہ نور میں جو یہ آیتیں نازل ہوئیں یعنی نج دین چل پوری سیل یہ <تصفيق> آیتیں دربارہ صطر عورت نازل ہوئیں یہ آیات صطر کہلاتی ہیں یعنی بدن کے کتنے حصے کو ہر وقت مستور اور پوشیدہ رکھنا ضروری ہے اور بدن کے کتنے حصے کو کھلا رکھنا جائز ہے مثلاً گھر میں چہرہ اور ہتھیلیوں کا ڈھکنا واجب نہیں ان اعضاء کو اگر ہر وقت گھر میں مستور رکھنا واجب اور فرض ہو تو دشواری ہو جائے اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کے سامنے چاہے کھول لیا کرو اگر چہرہ کھولنے کی سب کے سامنے اجازت ہو پھر حجاب اور پردے کا حکم نازل کرنے سے کیا فائدہ ہوا